أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون آیت نمبر پچپن اور چھپن یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب تلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو وہاں مکے کے کافروں سے پیغمبر علیہ صلاحت والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پریشان تھے اب جب کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں یہاں منافقین اور یہودیوں سے پریشانی تھی اس سے یہ معلوم ہوا کہ دعوت کے میدان میں دین کے کام کرنے کے دوران آپ کو ہر وقت کوئی نہ کوئی آزمائش اور پریشانی لاحق رہے گی مکے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کمزور تھے مدینہ منورہ میں تو کمزور نہیں تھے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آزمائش اور امتحانوں کا تعلق قوت اور ضعف سے نہیں ہے بلکہ جب تک آپ دین کے کاموں سے متعلق رہیں گے آزمائش جاری رہے گی جب تک آپ دین کے کام کرتے رہیں گے تو آزمائش امتحانات اور پریشانیاں آپ کے ساتھ لگی رہیں گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دین کا کام نہیں کرتے ان کو پریشانیاں نہیں ہوتی ان کی پریشانیاں دین کے لیے کام کرنے والے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں لیکن ایک فرق ہے فرق یہ ہے کہ ان کو ثواب نہیں ملتا اور دین کا کام کرنے والوں کو ہر ہر قدم پر ثواب ملتا ہے ایک کانٹا بھی اگر چھپ جائے اس کا ثواب ملتا ہے اور یہ دنیا کے کاموں میں مصروف رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا کوئی ثواب نہیں ہے دنیا کے کاموں میں مصروف رہنے والوں سے مراد کون لوگ ہیں یہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جن کا دین سے نہ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی دنیا کمانے سے ان کی مقصد یا مراد دین یا دینداروں کو فائدہ پہنچانا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی دعوت سے ہمیں یہ عبرتیں ملتی ہیں جب تلق آپ دین کے کام میں مصروف ہیں تو آزمائشیں ابلاعات مصیبتیں ختم نہیں ہوں گی تو دین کا کام ہی چھوڑ دیا جائے نہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کا کام کرنے والوں کی مثال ایسی ہے کل قاب عل الجمر جیسے کہ کسی شخص نے اپنے ہاتھوں میں انگارا یعنی آگ کا شعلہ پکڑ رکھا ہو یہ انگارا دین ہے دین کو انگارا بتلایا ہے گویا کے دین کو پکڑے رہو گے تو ہاتھ جلتا رہے گا لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی اس انگارے کو جلنے کی وجہ سے پھینک دے کم سے کم درجہ یہ ہے کہ فاسق بن جائے گا فاجر بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن جائے گا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ یہ طیبہ تشریف لائے وہاں پر بھی یہ مشکلات تھیں مشکلات میں فرق ضرور ہوتا ہے مکے میں چونکہ آپ علیہ السلام سلام کمزور تھے اور صحابہ کرام کی قوت میں انصار کی قوت ملی نہیں تھی مدینہ طیبہ میں انصار اور مہاجرین کی قوت میں اضافہ ہوا اس لیے کہ مکہ میں تو صرف مہاجرین تھے اور یہاں انصار بھی مل گئے تو ان کی طاقت میں اضافہ ہوا تو اس لیے مکے میں جس طرح حضرت بلال کو حضرت یاسر کو حضرت سمیہ اور حضرت زنیرا ان کو انتہائی تشدد اور انتہائی ٹارچر کا نشانہ بنایا جاتا تھا وہ مدینہ میں اب ختم ہو گیا تھا یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ مکہ میں مسلمانوں پر جسمانی تشدد کیا جاتا تھا ذہنی تشدد بھی تھا لیکن مدینہ طیبہ میں مسلمانوں پر جسمانی تشدد اس درجے میں نہیں تھا البتہ ذہنی تشدد بہت زیادہ تھا منافقین مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے چغل خوری کیا کرتے تھے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑانے کی کوششیں کیا کرتے تھے اور یہود ان منافقین کو سبق دیا کرتے تھے کہ یوں کرو اور یوں کرو اور یہ یہود یہاں سے جا کر مشرقین مکہ سے ملاقاتیں کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ترتیبیں بنایا کرتے تھے گویا کہ مسلمانوں پر جو آزمائشیں ابتلاعات اور امتحانات آتے ہیں یہ ختم نہیں ہوتے آخر وقت تک منافقین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ان کو اضائے پہنچائی آپ کا دشمن آپ کو کبھی بھی چین سے بیٹھنے نہیں دے گا یہ افغانستان کی مثال آپ لے لیں انگریز آئے وہ جنگ ہار گئے روس آیا جنگ ہار گیا امریکہ آیا اور باغ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہار تو مانتا ہی نہیں ہے نا امریکہ امریکہ جو ہے وہ ہار نہیں مانتا ہے امریکیوں کی عادت ہے کہ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو وہ دو چیزوں کا انتظار کرتے ہیں ایک یہ کہ یہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو دوسری یہ کہ اس میں ضرور میں جیتوں تو یہ دونوں باتیں افغانستان میں نہیں ہو سکی وہ ایک دو سال کے لیے یہاں آئے تھے اللہ تعالیٰ نے بیس سال ان کو یہاں مصروف رکھا اور جب یہاں سے جا رہے تھے تو ہار نہ ماننے والی قوم شکست کا ہار پہن کر جا رہی تھی پوری دنیا نے ان کی ذلت دیکھی آپ چھوٹے چھوٹے ہیں آپ کی عمریں ابھی دس سال سے اوپر ہوئی ہیں الحمدللہ للہ آپ نے ان جنگوں کو بھی دیکھا ڈرون کو بھی دیکھا طیاروں کو بھی دیکھا چھاپوں کو بھی دیکھا اور پھر مسلمانوں کی فتوحات کو بھی دیکھا اللہ تعالیٰ کا بہت بہت زیادہ شکریہ اللہ تعالیٰ کی بہت بہت مہربانی ہے یہ روس جب یہاں آیا تھا تو ہم صرف سنا کرتے تھے ہم نے دیکھا ویکھا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر عمارت قائم ہوئی تو ہم افغانستان آئے اور الحمدللہ دوبارہ عمارت قائم ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فتوحات اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یہ سب کچھ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے آپ لوگوں کو بھی توفیق دی ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی عمر میں بہت کچھ دکھایا ہے اللہ نے آپ کو یہ دکھایا ہے کہ دنیا کا فرعون اپنی تمام تر طاقتوں قوتوں اور اسلحوں کے باوجود مسا علیہ السلاۃ اور اہل حق کے سامنے ناکام ہے امریکہ یہ دنیا کا فرعون ہے اللہ تعالی نے دکھایا کہ یہ مسلمانوں کے سامنے ناکام ہے لیکن کیا مسلمانوں کی مشکلات ختم ہو گئی ہیں نہیں اب اور بھی بہت سارے ملک یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی افغانستان جائیں اور شکست کا ہار پہن کر آئیں وہ چاہیں یا نہ چاہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہاں لے کر آئے گا لوگ کہتے ہیں کہ اگلا دشمن شاید چین ہو واللہ وال ہمیں بتانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس دشمن کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے اسے مجاہدین کے دسترخوان پر لا کر رکھ دیتا ہے پھر مجاہدین اسے کانٹوں اور چھری سے کاٹ کاٹ کر کھاتے تو نہیں ہیں ادھر ادھر پھینکتے جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے الحمد اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں بھی دکھایا اور آپ لوگوں کو بھی دکھلایا اس پر بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہاں افغانستان میں آ کر پھنس گئے ہیں کراچی میں رہتے پشاور میں رہتے کون سے آپ کے سنگ نکل دے گیا لیکن بہت بڑی نعمت سے آپ محروم ہوتے کہ اس دنیا کے فرعون کی شکست کو آپ نہیں دیکھ سکتے جنگ کے میدان سے دور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان باتوں کو خبروں میں پڑھتے ہیں یا ٹی وی میں دیکھتے ہیں لیکن آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ چھاپا آیا بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ آیا اور کچھ بھی نہیں ملا پھر چلا گیا ناکام مغلوب نامراد مراد زلیل و خوار تو اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی رات جو ہے برف کے نیچے برف کے اوپر گزری بہت ٹھنڈ میں آپ کانپتے رہے پوری رات لرجتے رہے پوری رات اور لوگ جو ہیں گرم گرم بستروں کمبلوں اور لحافوں میں لپٹے ہوئے تھے اس وقت تو آپ کو کیا ملا آپ کو ملا ایک بہت بڑا خزانہ وہ خزانہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے یہ دکھایا صرف سکھایا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دکھایا کہ ان کے تیارے ان کے سیارے میرے بندوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جو میں چاہوں وہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے الحمد یہ آپ لوگوں کو سکھایا بھی ہے دکھایا بھی ہے اور الحمد اللہ مجاہدین نے اپنا عہد نبھایا دی ہے اللہ کا شکر ہے الحمد اللہ. ہم نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا